پہلے تصویر کے لیے فوٹو گرافر کے محتاج تھے آج ہر وہ شخص فوٹو ہے جس کے پاس اسمارٹ فون ہے جو اب ہر طبقے کے انسان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور بے درخت استعمال ہو رہے ہیں اس بے درخت استعمال کا ایک مظہر سیلفی ہے وہ تصویر جو خود سے لی گئی ہو اس کو سیلفی کا نام دیا گیا ہے جس کی بدولت کوئی بھی شخص کسی بھی خطرناک مقام پر پہنچ کر اپنی سیلفی لے کر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلا سکتا ہے تاہم اب یہ شوق بعض اوقات جان لیوا اور ذہنی مریض بننے پر مجبور کر رہا ہے البتہ پہاڑ اور بلند عمارتیں سیلفی لینے والوں کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہوئی دوسری خطرناک جگہ ٹرین کے آگے سیلفی لینا ثابت ہوئی جس میں گیارہ اموات ہوئی پانی میں خطرناک مقامات پر جا کر سیلفی لینا بھی جانے نگل گیا ایک جائزے کے مطابق سیلفی سے ہونے والی اموات میں ہند پہلے اور پاکستان کا نمبر دوسرا ہے جائزے کے مطابق مارچ 2014 سے ستمبر 2016 کے دوران پوری دنیا میں سیلفی سے 127 اموات ہوئی جن میں سے 76 صرف بھارت میں ہیں تاہم ہر جگہ سیلفی ہر بار سیلفی موت کی سرحد تک سیلفی ایک شوق تھا اب نفسیاتی عرضہ ہے شکاگو میں امریکی ماہر نفسیات نے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ سیلفی لینے والے افراد ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور اپنی تصاویر لے کر اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں دنیا کے بہت سے انتہائی خوبصورت اور پرخطر مقامات پر سیلفی بنانے کا جنون اب تک کے اندازوں کے برعکس اتنا ہلاکت ہے ثابت ہو رہا ہے کہ حکام ہنگامی اقدامات پر مجبور ہو گئے ہیں کئی ملکوں میں حکومتیں اور پبلک سیکورٹی ادارے سیلفی کے جنون کو عوامی سلامتی کے لیے سنجید اوعیت کا خطرہ قرار دے چکے ہیں پاکستان میں بھی پر خطر مقامات پر سیلفی لینے کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے لہٰذا خیال رکھیے محتاط رہیے کیونکہ عوامی مقامات پر عجیب اور خطرناک حرکتوں کا نتیجہ موت یا اسپتال کا بستر ہی ہوتا ہے